جسے عزت کی چاہو تو عزت تو سب اللہ کے ہاتھ ہے اسی کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلام اور جونگ کا کام سے وہ اسے بلند کرتا ہے اور وہ جو برے دیا ہے فریب کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور انہیں کا مکر برباد ہوگا فے اٹھائیس